جلال پور پیر والا میں مورخ اسلام علامہ ضیاءءء الرحمان فاروقی صاحب شان امیر معاویہ کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں سماعت فرمائیں شکریہ وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش آزم پہ اجالا تھا میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو جیسا کہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جلسہ حضرت سید نا معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ موضوع کے مطابق آپ کے سامنے سلسلے میں جو بھی ضروری باتیں ہیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں ایک بہت اچھی مجلس منعقد کی ہے قتل ہو کر آدمی مظلوم نہیں ہوتا بلکہ کسی پر بغیر کسی وجہ کے الزام لگانے سے جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں کسی کے خلاف گھڑنے سے بھی آدمی مظلوم ہو جاتا ہے ایک آدمی اس کا کوئی قصور نہ ہو کوئی بھی بے اس کا دامن اس, کا, اس کی دامن والی چادر آئینہ شفاف کی طرح بے داغ ہو اگر اس پر کوئی آدمی الزام لگائے تو یہاں شہر کے لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ زیاپتی ہوئی ہے کہیں گے کہ نہیں بھی. ایک آدمی بالکل بے گنا ہو کوئی قتل کے مقدمے میں پھنس جائے کوئی جھوٹے کسی اور کیس میں چلا جائے تو سارا شہر اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا میں اس کے ساتھ ظلم ہوا زیاپتی ہوئی بھائی ہڑتال کرو بھائی فلاں آدمی کے خلاف جھوٹا مقدمہ پولیس نے قائم کر دیا کرتے کہ نہیں کرتے بھی. اسلامی تاریخ کا ایک ایسا انسان جس نے دنیا اسلام کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت قائم کی اور جس کی سلطنت چین سے لے کر پرتگال کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی تھی جس کی سلطنت چونسٹھ لاکھ مربع میل زمین کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی جس کی سلطنت میں دنیا کا سب سے بڑا شہر کیساریا فتح ہوا جس ایک شہر میں تین سو بازار تھے اور ایک لاکھ فوجی رات کو اس شہر کا پہرا دیا کرتا تھا اس شہر کو فتح کرنے والا وہ مظلوم انسان اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلانے والا انسان آج چودہ سو سال ہو گئے تاریخ بھی بغیر وجہ کے اس پہ الزام لگاتی ہے سٹیجوں پہ ممبر بھی اس کو برا کہتا ہے مولوی بھی اسے برا کہتا ہے زاکر بھی اسے برا کہتا ہے اور جو برا نہیں کہتا وہ اپنے ممبر پہ اس کا نام نہ لے کر اس کی روح دیجیے دیتا ہے اور اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی کو برا کہا جائے مشہور کیا ہے مشہور یہ ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے یہ مشہور ہے کہ نہیں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت معاویہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتے تھے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں ان تمام جھوٹوں میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جب ہم نے تبہیر الجلان کتاب اٹھا کر دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہ نے چنگ سفین کے بعد ملک شام میں ایک بہت بڑا مشاعرہ کیمپ کیا اس مشاعرے کا عنوان تھا کہ علی کی تعریف کی جائے ملائے ملائے علی, دلائے علی دلائے اس مشاعرے کا انوان یہ تھا کہ علی کی تعریف کی جائے حضرت علی کی تعریف لوگوں نے کی منقبت علی پہ مشاہرہ ہوا اور اس پہ لوگوں نے اشعار پڑھے کتاب میں لکھا ہے خدا کی قسم حضرت معاویہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے جب کوئی شیر پڑتا تھا اور رو کر کہتے تھے او شاعر رب کعبہ کی قسم علی اس سے بھی اچھا بڑی بات ہے اور ایک شاعر اس میں جب حضرت علی کی شان میں ایک شیر پڑا جس کا عنوان یہ تھا کہ علی کو لوگوں نے جب زمین میں دفن کیا تو زمین و آسمان پکار کر کہتے تھے کہ آج قرآن و سنت کا خزینہ دفن ہو گیا فقہ دفن ہو گئی علم دفن ہو گیا تو معاویہ زاروں قطار روتے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ میں تجھے ستر ہزار روپیہ انعام دیتا ہوں ایک آدمی علی کے بارے میں ایسی بات کرتا تو اس کو کوئی آدمی جو کہے وہ گالیاں دیا کرتا تھا اور مشہور کیا ہے کہ معاوضہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے شان و شوکت والے تھے بڑا جنابی علی دربار تھا اور بڑا بیت الوال کا پیسہ ویسے ہی ضائع کر دیتے تھے ہائے ہائے اس آدمی کی بات کرتے ہو جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک شگرد ملک میرا ایک اس میرے استاد ملک کے شام میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ شام کے بازار میں ایک خچر پہ سوار ہیں اور ان کے ان کی جو قمیض پہنی ہوئی ہے وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے پٹی ہوئی ہے اتنا درویش آدمی اس کو کہتے ہیں وہ بڑا شام و شوکت والا تھا ہاں اس کے علم کی شوکت تھی اس کے عمل کی شوکت تھی اس کے کردار کی شوکت تھی اس وہ عظمت کردار کا گہر تابدار تھا وہ دنیا کا ایک ایسا انسان تھا جس نے اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی ریاست کہہ دی پیر رضی اللہ رحمتہ اللہ تعالی عہ کا نام تو آپ نے سنا ہے ہر ساری دنیا ان کو مانتی مانتی کہ نہیں مانتی تیران پیر جناب اس کے نام کی گیر بھی نہ دی جائے آئے تو جناب میری بحث مر جائے گی لیکن تمہیں پتہ ہے حضرت معاویہ کے بارے میں پیران پیر کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں حضرت پیران پیر کا قول ہے کہ اگر در رہ گزر حضرت معاویہ نشینم وہ گرد سپے اسپے نجات میں شناسم اگر میں حضرت معاویا کے راستے میں بیٹھا ہوں اور وہاں سے حضرت معاویا کی سواری گزرے اور سواری جب گزرے تو اس سواری کے پاؤں کی دھوڑ اڑ کر اگر میرے چہرے پہ پڑ جائے تو میں سمجھوں گا مجھے جنت مل گئی پیر ہے نا پیر کہتے ان کی گیار بھی ماننے والوں نے پیر کا یہ قول بھی مانو گیار بھی تو ساری دنیا مانتی ہے اور اس کا ایک یہ بھی قول ہے یہ یہ بھی چلتا ہوا سناتا جاؤں اگرت پیران پیر سے کسی نے کہا حضرت جی آپ چہرہ ڈھانپ کر کیوں رکھتے ہیں چہرے پہ کپڑا پڑا رہتا ہے کسی کو دیکھتے نہیں فرمانے لگے اس لیے چہرہ ڈھانپتا ہوں کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے आ, یہ بات کسی کو پتا نہیں کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ आ, یہ روایت نہیں کون है? روایت کیا پہنچی جو لیٹر بخش کو فائدہ جس سے ہو وہ روایتیں ساری پہنچ گئی خیر یہ بات میرا موضوع نہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ایک جلیل القدر اسلامی تاریخ کا انسان ہے میرے نوجوان دوستوں میرے علماء اکرام میرے طالب علم ساتھیوں میرے دکاندار بھائیوں میرے بزرگوں اپنی زندگی کا مشن بناؤ کہ ہم محافیہ کا نام گلی گلی کوچے کوچے میں روشن کریں گے اس کے نام کو روشن کریں گے اس کے نام پہ جلسے کریں گے اس کے نام کی مجلس مناقض کریں گے اس کا نام نوجوان لو لوگوں میں روش راس کرائیں گے قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کہتا ہے فی سم مقرر متم مرفوتم متحر سفارت یہ قرآن کی آیت ہر آدمی پڑھتا ہے لیکن پتہ ہے علامہ عثمانی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو اللہ کی کتاب قرآن کریم حضور کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتے تھے فی صحفن مکرمہ یہ قرآن بڑی بزرگی والی کتاب ہے قرآن کہتا ہے ذرا صرف یہ قرآن کی تعریف نہیں ہے ذرا توجہ کریں اس آیت پہ فی سو مکلراما یہ, یہ قرآن کے صفحات اور قرآن کا صحیفہ یہ بڑا بزرگی والا ہے مرفوا بڑے رفات اور بلندی والا متحارا یہ پاکیزہ چیز ہے سافارا تن یہ ان اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کرام ام جو دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں کرام ام بارارا وہی لوگ اس کو لکھتے جو سب سے اچھے لوگ اور وہ کون لکھتا تھا تیرہ آدمی تھے کتنے آدمی تھے تیرہ آدمی قرآن لکھتے تھے ان تیرہ آدمیوں میں سب سے پہلے حضرت زید تھے کون تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے نمبر پر حضرت معاویہ تھے دوسرے نمبر پر کون تھے حضرت معابیہ. تمام کتابوں میں البدایہ میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلاط والسلام کے قریب بیٹھ کر سب سے زیادہ حضرت معاویہ نے قرآن لکھا آسمانوں سے فرشتہ آتا تھا اور حضرت معاویہ کو کہا جاتا تھا کہ قرآن لکھو وہ قرآن لکھو. قرآن کہتا ہے میں بڑا بہت اچھے لوگ ان کے ہاتھوں کی تعریف قرآن کرتا ہے جس ہاتھ کی تعریف قرآن کرے اس میں خیانت ہو سکتی ہے <تصفح> ایک لاہور کا مفکر قلت اپنی کتاب میں حضرت معاویہ کو کہتا ہے کہ وہ انہوں نے مال میں خیانت کی. انہوں نے ایسے ایسا اپنے دور میں نظام حکومت قائم کیا جس میں ظلم و ستم عام ہو گیا تھا ہائے ہائے تیری قلم پہ خدا کی لانت ہو تیرے صفحات پہ لانت ہو تیری سوچ پہ لانت ہو ہم جوتے کی نوک سے ٹھکراتے ہیں اور ایسے فکر کو جو موب کے عظمت و تقدس کو پامان کرتا میرے دوستو میں آپ کو چند اصولی باتیں آج انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحابہ کے بارے میں آخر لوگ برا سوچتے کیوں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ کیا بات ہے کہ کوئی حضرت معاویہ کو کبھی برا کہہ دیتا اور کوئی حضرت عائشہ جی پر الزام لگاتا ہے کوئی حضرت امر بن آس پر الزام لگاتا ہے اور کراچی سے ایک نیا فتنہ اٹھا ہے وہ حضرت علی کو بزدل ثابت کرتا وہ حضرت حسین کو ملزم اور باغی کہتا ہے یہ بھی غلط ہے جی میرے دوست تو باتیں ذرا دیر میں رکھنے میں آپ کو اصولی باتیں چند بتاؤں گا کہ صحابہ کے بارے میں یہ جو افراد تفریح ہے کہ ایک حضرت علی کے بارے میں افراد کرتا ہے ایک حضرت معاویہ کے بارے میں تفریح سے کام لیتا ہے آخری کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جب صحابہ کرام کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں ابھی صحابہ کا تعارف بتاؤ یہی بنیادی غلطی ہے تاریخ سے صحابہ کا تعارف مانگنا ہماری غلطی ہے ہم صحابہ کا تعارف قرآن سے مانگیں ہم صحابہ کا تعارف نبی کی حدیث سے مانگیں جب ہم قرآن سے تعارف مانگیں گے تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ رجال ما اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ سچائی کا وعدہ کر رکھا آمان. قرآن سے جب ہم پوچھیں گے تو قرآن ہمیں بتائے گا کہ علائی کا قطب افیق لوبیم المان ایمان ان کے دلوں میں راسک ہو چکا ہے قرآن ہمیں بتائے گا فی سہو مکرم کرا بارا قرآن ہمیں بتائے گا کہ ان اللہ من المؤمنین یہ وہ صحابہ ہے کہ جن کی جانوں کو خدا نے خرید لیا قرآن ہمیں بتائے گا کہ رجان اللہ تل ہی انتظار ہو والا بھائی یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتے ہیں قرآن ہمیں بتائے گا الائی کا احمل ممین الحقہ یہ پکے سچے مومن ہے قرآن ہمیں بتائے گا الائی کا حم الراشدون یہ کامیاب ہے الائی کام الفائد کامران ہے اللہ کام الفل یہ کامیاب ہیں قرآن ہمیں بتائے گا میں باغات ہوں گے اس میں نہر ہوں گی نعمتیں گی اور فرمایا خالدی نیبا اور یہ سارے صحافا اس جنت میں رہیں All right, that's me. All right. All قرآن ہمیں بتائے گا کہ یازین عمل یہی لوگ ہیں قرآن ہمیں بتائے گا کل تم خیر امت الخر جب الناس یہی لوگ ہیں قرآن ہمیں بتائے گا یہ لوگ بڑے اچھے ہیں قرآن ہمیں بتائے گا کہ لوگوں ان سے زیادہ اچھا کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نبی کو اٹھتے دیکھا بیٹھتے دیکھا قرآن اترتے دیکھا قرآن نبی کو پڑھتے دیکھا نماز میں جاتے دیکھا نبی کو سجدہ کرتے دیکھا نبی کو سجدے میں روتے دیکھا نبی کو بدر میں دیکھا نبی کو عہد میں دیکھا نبی کو کمدک میں دیکھا نبی کو سفر و حضر میں دیکھا نبی کو اللہ کے سامنے زار و قطار روتے دیکھا قرآن ہمیں بتائے گا اور جب ہم نبی سے پوچھیں گے تو پیغمبر فرمائیں گے اور لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو لا تصو اسحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دینا نبی سے جب ہم پوچھیں گے تو پیغمبر ہمیں بتائے گا کہ لوگوں اگر تم ساری دنیا مل کر اہد پہاڑ سونا خراب کرو تو میرا ایک صحابی ایک صحابی کوئی نام نہیں آپ نے لیا اگر نام لیتے تو اس آدمی کو چھوڑ کر آپ باقیوں کو برا کہہ سکتے تھے پیغمبر نے سارے صحابہ کے بارے میں فرما لیا اس لیے کہ اللہ نے نبی کو بتایا تھا کہ کئی ایسے لوگ آئیں گے جو باقی صحابہ کو چھوڑ کر باس کو برا کہیں گے پیغمبر نے علل اطلاق کہہ دیا مطلق بات کہہ دی کوئی تقیید قائم نہیں کی بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی بھی میرا صحابی ابو بکر سے لے کر وحشی بن حرف تک ایک مٹھی جو کی دیتا ہے تو تم ساری دنیا مل کر سونا احد پہاڑ جتنا دے دو تو اس جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ اللہ کا نبی ہم بتا پیغمبر ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ میرے صحابہ صحابی کنجوم کن بھی ایتدئی تم اختدی میرے صحابہ ستارے ہیں تم جس کے پیچھے چلو گے ایسی ہی مفت جس کے پیچھے چلو گے جس کے پیچھے اس کے اندر تخصیص نہیں ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ علی کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے محاویہ کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے ابو بکر کو چھوڑ کر باقی جس کے پیچھے چلو گے نہیں پیغمبر نے اپنے صحابہ کا تعارف کرایا اور فرمایا بھی ایسی ہی مختلف جس کے پیچھے ओके अब यहां सवाल होता है कि जनाब तारीख तिबरी कहती है कि حضرت معاویہ ملزم ہے تاریخ تبری کہتی ہے کہ حضرت علی حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے تھے اور حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے شیعہ معرف مسعودی کہتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے تاریخ یہ کہتی ہے اور حضور یہ فرماتے ہیں دی ایسی ہی مقتدیتم اتبعیتم تم جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پیغمبر تاریخ تبری مانی جائے تو جب پیغمبر کا فرمان ہم مانیں گے تو ہمیں کسی تاریخ کی پرواہ نہیں ٹھیک ہے پھر معاویہ کے بارے میں ساری روایتیں غلط ہیں یہ تیبری نے لکھی آپ کو پتا ہے تیبری کون ہے موب کے جریر تیبری اس نے اپنی کتاب چودہ جلدوں میں لکھی اور کئی جگہ پر اٹھارہ جلدیں اس کی موجود ہیں اس نے اپنی کتاب میں کوئی ایسا موقع جانے دیا جس میں صحابہ کی مخالفت کی واقعات بھی لکھی وہ لکھتا ہے کہ حضرت معاوضہ نے نوز بلّہ حضرت معاویہ نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کر حضرت علی کو پرلالت بھیجنے کی رسم جاری اور حضور فرماتے ہیں کہ معاویہ میرا صحابی ہے الوداع میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے الوداع میں ایک بزرگ کا خواب نقل کیا گیا کہ اس بزرگ نے خواب میں حضور علیہ السلط وسلام کی زیارت کی آپ کی مجلس میں حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان علی سب بیٹھے تھے اور وہ, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی مجلس میں ایک آدمی آیا ایک آدمی آیا اور حضرت ابو بکر صدیق اور ایک آدمی آیا تو میں نے حضور سے کہا کہ یارسول اللہ اللہ یہ جو آدمی ہے یہ ابو بکرو عمر کو برا کہتا وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آدمی ہے یہ ابو بکرو عمر کو گاڑیاں دیتا تو اس آدمی نے آگے سے کیا جواب دیا اس نے کہا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں ابو بکرو عمر اور عثمان علی کو برا نہیں کہتا میں تو صرف معاویہ کو برا کہتا ہوں حضور علیہ السلاۃ وسلم حدیث میں آتا ہے حضور خاک میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کیا معاویہ میرا صحابی نہیں ہے یہ بات الوداع میں موجود ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام غصے میں آگئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو سزا دی جائے اس لیے کہ اس نے معاویہ کو برا کیوں کہا معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے حضور علیہ السلط اسلام نے فرمایا کہ لوگوں معاویہ جس آدمی کے ساتھ لڑے گا اس آدمی کو شکست دے دے گا معاویہ کے اوپر کوئی آدمی حاوی نہیں ہو سکتا <سلام> ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاویہ میرا راجدان ہے حدیث میں آتا ہے جو معاویہ سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو اس سے برج رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا ایک حدیث میں حضور اللہ نے فرمایا لوگوں امتی معاویت اپنے حدیث افیا میری امت میں سب سے زیادہ معاویہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ جو غصے کا وقت ہنستا رہتا ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں معاویہ کتنا حلیم ہے اس کو غصہ آتا ہے تب بھی ہنستا ہے صحابہ میرے دوست صحابہ حضرت معاویہ کے پاس جاتے آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اہل بیت کے مخالف سے اہل بیت کی حضرت معاویہ مخالفت کر سکتے ہیں جو حضرت علی کی تعریف کرتا ہے کوئی آدمی تو وہ رو رہا حضرت ذرار اسدی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے حضرت معاوضیہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی سرار علی کی شان بیان کرو علی نے علی ن شان علی کی شان حضرت زرار نے بیان کی کہ علی علم کا سمندر تھا علی علم کا دریا تھا علی تفقوں کا امام تھا علی اس علم علم دین جانتا تھا علی فقیر تھا علی عالم تھا علی تہجت گزار تھا علی راتوں کو روتا تھا یہ بات بیان کرتے تھے حضرت معاوضہ ان کی باتیں سنتے تھے جب اس نے بات ختم کر دی تو حضرت معاوضیہ نے فرمایا خدا کی قسم ابو الحسن ایسا ہی تھا ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے کہا خدا کی قسم ابو الحسن ایسا ہی تھا یہ حضرت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے میرے دوست کی بات ہے جب جنگ سے دیکھو جی حضرت علی کے, مقام... کے ساتھ حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی آپ جاگ رہے ہو آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس لڑائی کی حقیقت آپ کو بتاؤں کہ یہ لڑائی کیا تھی کیوں ہوئی پہلی بات تو یہ سنیں یہ ذہن میں رکھ لیں آپ میں سے کوئی دو آدمی لڑ پڑے مثال کے طور پہ دو آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے لڑائی ہونے کے بعد تیسرے دن سلاح ہو جائے سلا ہو گئی دس سال گزر گئے سلا رہی بھائی چارہ رہا ساری بات نہیں ہیں۔ تو آپ فوت ہو گئے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی اولاد اس آدمی سے اگر لڑائی کرے بھی تو نے میرے باپ سے لڑائی کری ہے تو کی ہے تو وہ اولاد بے وقوف ہے بول لو ہے میرے اس بات کا جواب آپ کسی آدمی سے لڑ پڑے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کسی آدمی سے لڑ پڑے لڑنے کے بعد تیسرے دن سلاح ہو جائے جی اور لڑائی بھی دل کی نہ ہو پہلے بھی سنا تھی بعد میں لڑائی ہو گئی لڑائی کے بعد پھر سلاح ہو گئی اختلاف تھا ختم ہو گیا ہے جی اور جس وقت سلا ہو گئی اس کے بعد آپ آٹھ 10 سال رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد اس دوسرے آدمی کے ساتھ جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی اس سے لڑائی کرنے لگے بھی تو نے میرے باپ سے لڑائی ہوئی. کیوں ہوئی کی کیونکہ تو اس, آپ کی اولاد کو لوگ پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں کہ گے یہی حال آج کی اولاد کا ہے یہ بھی دین میں حضرت علی المرتضا کے ساتھ حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا لڑائی کیوں لڑائی ہوئی کوئی جگیر کا جھگڑا تھا کوئی حکومت کی جنگ تھی نہیں کوئی جنگ نہیں بلکہ حضرت عثمان کے قصاص کے بدلے کے لیے ایک آپس میں اختلاف تھا حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ ابھی ان کا قصاص میں نہیں لے سکتا حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ ابھی قصاص ضروری ہے اس لیے کہ جو قاتل عثمان ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی فوجوں میں شامل ہو رہے ہیں اس لیے قصاص ابھی لینا چاہیے یہ اختلاف تھا اختلاف ہوا دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تاریخوں میں یہ واقعات موجود ہیں اور یہ لڑائی کس نتیجے پر پہنچی اس کے بارے میں تاریخوں میں ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن تاریخ تبری نے یہ لکھا کہ پینتیس ہزار آدمی قتل ہو گیا کسی نے کہا دس ہزار آدمی اس لڑائی میں قتل ہوا یہ تمام روایات شیوں کی ہے اتنے آدمیوں کے قتل کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے صحیح بات جو طبقات صاحب نے لکھی ہے اس نے کہا آدمی شہید ضرور ہوئے قتل و ضرور ہوئی لیکن بہت تھوڑے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے کی تاری میں شہید ہو گئے لیکن صبح کے وقت رات کو جنگ ہو گئی صبح کو, پھر صبح صبح کو صلاح ہو گئی صبح کے بعد پھر آپس میں ملتے یعنی ادھر کے لوگ ادھر جا کر حضرت علی کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور ادھر کے لوگ حضرت مواویہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے صلاح وہاں ہو گئی بات وہاں ختم ہو گئی اور اس کے بعد آج کوئی چودہ سا سال کے بعد وہ علی المرتضا کا نام لیوا یہ کہے کہ تو مواویہ کے ساتھ علی کیوں لڑے تھے کیا اس کو پاگل اولاد کہا جائے گا کہ کہا جائے گا بولو کیا کہتے ہوئے دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی آپس میں تو ایک کو جھوٹا ضرور کہیں گے یہ ایک محاورہ ہے کہ نہیں ہے دو آدمیوں کی لڑائی ہو تو ایک کو غلط ضرور کہیں گے میں کہتا ہوں یہ فلسفائی غلط ہے دو آدمیوں کی لڑائی ہو تو ایک جھوٹا ہوتا ہے یہ بالکل بات غلط ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی اس لڑائی کا ذکر قرآن میں آیا ہے آپ دونوں میں سے کسی کو جھوٹا کہہ کے دکھائیں گے. دو کا ذکر قرآن میں آیا دونوں کی لڑائی کا اور لڑائی بالکل قرآن نے باقاعدہ لڑائی کا نقشہ باندھا اور نقشہ باندھ کر لڑائی ہوئی آپ دونوں میں سے کسی کو جھوٹا کہہ کے دکھائیں حضرت موسا علیہ السلط اسلام کی حضرت حرون کے ساتھ لڑائی ہوئی है? ہوئی کہ نہیں ہوئی حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت ہرون کی داری پکڑ لی اور داری پکڑنے کے بعد حضرت ہرون نے کہا یب نہ اما لا تاخت بلتی ولا براسی اے میرے ماں جائے بھائی اس طرح نہ کر میری داڑھی نہ پکڑ میرا کوئی قصور نہیں ہے تیرے جانے کے بعد اس قوم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا مجھے پتا نہیں چلا تو مجھے کیوں مارتا ہے تو میری داڑھی کیوں پکڑتا ہے داڑھی پکڑی کے نہیں پکڑی لڑائی ہوئی کیا نہیں ہوئی تو دونوں میں سے کسی کو آپ جھوٹا کہیں گے بولو اگر کوئی حوصلہ ہے تو کہے کوئی آدمی کہ موسا نوز بلّہ جھوٹے تھے یا محرون جھوٹے تھے دو آدمیوں کی لڑائی میں کسی ایک آدمی کو جھوٹا کہنا ضروری ہے یہ پلسما کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے جب دوسرے دن صلح ہو جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے اسی طرح یہ واقعہ پیش آئے میری بات ذہن میں رکھیں یہ بھی چند باتیں تمہید کی اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا نام ہے بنو امیہ کیا نام ہے بنو امیہ اسلامی تاریخ کے یہ دو بڑے بڑے خاندان ہیں ایک بنو عباس اور ایک بنو امیا بنو عباس کی اولاد میں سے حضور علیہ اسلط اور حضرت علی اور اہل بیت سارے شامل ہیں اور حضرت اور بنو امیا کی اولاد میں سے حضرت معاویہ ہیں حضرت عثمان غری ہیں حضرت خالد بن سعید ہیں حضرت امر بن سعید ہیں حضرت عبان بن سعید ہیں حضرت ابو ابو حضیفہ ہیں یہ تمام بنو امیہ۔ میں سے یہ ایک حضور السلاط اسلام کے جد امجد تھے عبد مناف کیا نام تھا سنا ہے نا آپ نے نام عبد مناف کا عبد مناف کے دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا ایک کا نام امیہ تھا ہاشم کی اولاد کو بنو عباس کہتے ہیں اور امیہ کی اولاد کو بنو امیہ کہتے ہیں اس طرح بھی بات سمجھ جا سکتی ہے یوں دیکھیے کہ حضرت ہاشم کی اولاد میں اب ابدل مختلف پیدا ہوئے عبد المطلب سے عبد اللہ پیدا ہوئے عبداللہ سے حضور علیہ اسلام کی ذات پیدا ہوئی اور عبد المطلب کے گیارہ بیٹے تھے گیارہ بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام حمزہ تھا ایک کا نام عباس تھا عباس کے بیٹے عبد اللہ بن عباس کہلائے اور وہ بنو عباس اسی کے نام سے مشہور ہو گئی اور اسی کے اندر ایک حضرت ایک سے ایک ابو طالب تھے اس کی اولاد حضرت علی المرتضا اس کی اولاد میں سے تھے اور حضرت علی کی اولاد پھر آگے چلی تو اس طرح یہ دو خاندان تھے یعنی اب تک کے دو بیٹے تھے بنو ایک بیٹے کا نام امیہ تھا اور ایک بیٹے کا نام شمس تھا ہاشم تھا تو یہ ہاشم اور امیہ یہ دونوں خاندان آگے چلے اتدا میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں کوئی بات نہیں کوئی شور نہیں ان دونوں, دونوں میں آپس میں رقابت اس بات کی بات جہالت کے دور میں یہ رہی کہ بنو امیہ یہ کہتے تھے کہ سرداری ہمیں ہمارے پاس رہنی چاہیے تو آسن کہتے تھے سرداری ہمارے پاس رہنی چاہیے لیکن جس وقت حضور علیہ السلاطلاسلام آ گئے تو اسلام نے تمام برائی اور رقابت کے رشتے ختم کر دیے اور ختم کر کے صرف اسلام کا محبت والا رشتہ رہ گیا سبحان اللہ تو کہہ دو محبت والا رشتہ رہ گیا اب جب محبت والا رشتہ رہا لیکن محبت والے رشتے کس طرح نبی نے قائم کیے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ نے بنو امیہ کو اپنی لڑکیاں دی اور بنو امیہ کی لڑکیاں اپنے خاندان کے میں لائی کس طرح حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حقیقی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے حضرت معاویہ کا مقام چھوٹا سا نہیں ہے حضور کے سکے سالے ہیں حضرت معاویہ حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے اور اس کے بعد حضور کی چار بیٹیاں ہیں چار بیٹیوں میں تین بیٹیاں آپ نے بنو امیہ کو دی ہیں مثلاً حضرت زینب ہے حضور کی بڑی ساحدادی زینب ان کا نقا قاسم بن ربی اور اموی کے ساتھ ہوا جو حضرت خدیجہ کے بہانجے ہیں حضرت خدیجہ بھی امیا خاندان سے ہیں جو حضور کی بیوی ہے اچھا اور دوسرے بیٹے کا دوسری بیٹی روکیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا وہ بھی بن امیا سے ہیں تیسری بیٹی امر کلسوم کا نقا رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان سے ہوا جو بنو امیا سے ہیں تین بیٹیاں بنو امیا کو دی اور ایک بیٹی حضرت علی کو دی یعنی بنو عباس کو دی تو پیغمبر علیہ السلط والسلام نے بنو عباس اور بنو امیا کی اس چپکلچ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خاندانی رشتے کیے اور رشتے پھر کیوں نہ ہوئے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی رشتے داریاں اسی طرح ہوتی رہیں دیکھیے حضرت جعفر جعفر حضرت جعفر کا نام سنا ہے نا آپ حضرت جعفر تیار حضرت علی المرتضی کے حقیقی چچا ہے کیا ہے حقیقی چچا ان کے جی چچا جعفر تیار حضرت علی المرتضی کے بھائی ہاں بھائی چچاد بھائی حقیقی بھائی ہے حضرت جعفر سوری غلطی ہو حضرت جعفر حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے اور حضرت جعفر کے ساتھ زیادہ کا نام ہے عبد اللہ کیا نام ہے عبداللہ اللہ وہ حضرت معاویہ کے پاس ملک کے شام میں گئے شام گئے اور ایک مہینہ حضرت معاویہ کے گھر میں رہے وہی اپنی بیوی بی کو بھی ساتھ لے گئے تھے وہاں سیر کرنے کے لیے گئے ہوں گے یہ کسی کام سے گئے حضرت معاویہ ہی کے گھر میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی ایک بچہ پیدا ہوا تو جب بچہ پیدا ہوا حضرت معاویہ نے عبداللہ بن جعفر کو دس لاکھ دی... درم اسی وقت دیے کہ بچے کی کفالت کے لیے حضرت عبداللہ بن جعفر بنوباز سے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے بتیجے لگتے عبد اللہ بن جعفر تو ان کو دس لاکھ روپیہ کس نے دیا حضرت معاویہ نے اور جب دس لاکھ روپیہ دیا اور وہ عبداللہ بن جعفر اتنے خوش ہوئے وہ پہلے بھی قدر کرتے تھے تو انہوں نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام معاویہ رکھا ہم تو آج معاویہ نام رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں اور حضرت ایک اور رشتے کی بات آپ سیلف کرو آپس میں رشتہ داریاں بڑی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے چھ بچے تھے کتنے بچے تھے 6 دو بیویوں میں ایک بیوی تھی اس بی... ایک بیوی سے اکیلا ایک لڑکا تھا جس کا نام یزید تھا اور اس کے بعد دوسری بیوی سے پانچ بچے تھے ایک بچے کا نام عبد تھا ایک کا نام عبداللہ تھا اور تین بیٹیاں تھیں ایک بیٹی کا نام صفیہ تھا ایک کا نام اردا تھا ایک کا نام رملہ تھا یہ جو رملہ حضرت معاویہ کی بیٹی ہے ان رملہ کا نقاب حضرت عثمان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہوا یہ عبداللہ کون ہے جو ام کلسوم کے بیٹے ہیں ام کلسوم حضور کی بیٹی ہیں یعنی حضور علیہ السلط اسلام کے نواب سے عبداللہ کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی سے یہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا میرے دوستوں بنو عباس اور بنو امیا کا کوئی اختلاف نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں ہے جی یہ لڑائی کس چیز کی ہے لڑائی تاریخوں نے ڈال دی اور تاریخوں نے بھی نہیں ڈال دی پیٹ نے ڈال دی اور پیٹ کی لڑائی ہے آج تک چلی آتی صحابہ میں تو کتنی رشتہ داریاں ہیں کتنا قریبی تعلق ہے کتنی آپس میں محبت ہے اور کتنا قرب ہے صحابہ کرام میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پچیس سال کی عمر میں فتح مکہ کے دن اپنے باپ ابو سفیان کے ساتھ آ کر حضور کی خدمت میں اسلام قبول کیا تمام تاریخ اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے 3 سال پہلے لیکن انہوں نے پھر اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا. جب حضور کی خدمت میں سفیان کے ساتھ آئے حضور مسکرا پڑے اور معاویہ کو اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کر کہا لوگوں دیکھو معاویہ بڑا پڑا لکھا آدمی ہے اس کو پہلے ہی یہاں ہونا چاہیے تھا اسی وقت کہہ دیا معاویہ تو یہاں بیٹھا رہا ہے جب آسمانوں سے جبرئیل آیا کرے تو میں تجھے لکھایا کروں گا تو قرآن لکھا کر حضرت معاویہ کاتب الوحی ہو گئے فتح مکہ کے بعد غزل پیش آیا حضرت معاویہ غزل ہنین میں آگے فتح مکہ کے بعد غزوہ طائف پیش آیا غزوہ طائف کے اندر جو ابن اسود تائف کا بہت بڑا سردار تھا اس سردار کو کلمہ امیر معاویہ نے پڑھایا تھا اس کو کلمہ کس نے پڑھایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے تائف کے سردار کو اور اس کے بعد پھر طائف فتح ہو گیا اور وہاں اسلام آ میرے دوست حضور صلاحت اسلام کی حیات کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے حضور سے جدا نہیں ہوئے کتاب لکھتے ہیں قرآن لکھتے ہیں حضور چلتے ہیں چلتے چلتے حضرت معاوضیہ رضی اللہ حضور کے پیچھے جا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت معاوضیا پیچھے جا رہے ہیں آگے جا کر حضور نے پیچھے مڑ كر دیكھا معاویا میرے ساتھ ہی آ رہے ہیں ہاتھوں میں لوٹا پكڑا ہوا ہے پانی كا حضور كی خدمت كے لیے جا رہے ہیں حضرت معاویا رضی اللہ تعالیٰ نو کے چہرے پہ حضور نے اپنی چادر اتار كر ماویہ كے چہرے پہ ڈال دی اور حضرت معاوضیا وہ چادر لے كر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے دیكھنا یہ چادر بڑی بابركت ہے جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کفن میں یہ چادر رکھ دینا تاکہ میری نجات ہو جائے نبی کے ساتھ اتنا عشق تھا میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ام حبیبہ جو حضور کی بیوی ہیں امیر معاویہ کی بہن ہیں حضرت معاویہ ان کے گھر میں موجود ہیں اور حضرت حبیبہ حضرت معاویہ کے سر کے بال ٹھیک کر رہی ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے فرمانے لگے حبیبہ کیا کرتی ہے اپنے بھائی کے بال ٹھیک کرتی ہے ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ اپنا بھائی ہر آدمی کو پیارا ہوتا ہے مجھے معاویہ بڑا پیارا ہے تو حضور نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا فَإن اللہ رسول <سؤال> ہوں یو ہی اگر تو پیار کرتی ہے معاویہ سے اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا میرا دوستو حضرت معاویہ کے یہ فضائل ہیں حضور اسناط اسلام کے دور میں صبح شام حضرت معاویہ نبی کے ساتھ ہیں نبی کی خدمت میں ہیں قرآن لکھتے ہیں کتابت کرتے ہیں تاریخ میں جو اعتراض کرنے والے کسی نے اعتراض کیا کہ جناب حضرت معاویہ کاتبل وہی نہیں تھے بلکہ صرف حضور جو خطوط باہر کے ملکوں میں لکھایا کرتے تھے وہ خطوط لکھتے تھے اور اکل کے اندو پیغمبر پیغمبر جو قرآن آسمانوں سے اترتا ہے وہ اللہ کا قرآن وہ بھی وہی ہے وہ بہی جلی ہے اور جو خطوط پیغمبر لکھ ہے وہ وہی خفی ہے تو معاوضہ قرآن بھی لکھتا ہے وہ وہی خفی بھی لکھتا ہے وہی یہ بھی لکھتا تو حضرت معاوضہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکٹری کہا جائے گا ٹھیک ہے تو جو آدمی نبوت کا سیکٹری ہو اس پر کوئی تنقید کرے تو تنقید کس پر ہوگی ہے اور پیغمبر کا اور جتنے بادشاہوں کو خطوط حضور کے دور میں لکھے گئے یہ ایک بات نہیں آپ سے ارد کروں فتح مکہ کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو کیسرے روم کو ہرکل کو خسرو کو اور بڑے بڑے روسا کو جتنے خطوط حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد لکھے وہ سارے خطوط حضرت معاویہ نے لکھے اور میرے دوستو اتنا بڑا مقام اسلامی تاریخ میں کسی کو کیا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کے اس جلیل القدر صحابی کو کیا عظمت عطا فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت لمبا کب تھا بہت خوبصورت جوان تھے سرخ،, سرخ اور سفید رنگ تھا اور گھنی داری تھی اور سر پہ سفید عمامہ پہنا کرتے تھے اتنے بڑے حلیم تھے جس کی کوئی حد نہیں ایک آدمی نے حضرت معاویہ کے سامنے آ کر حضرت کو گالیاں دی حضرت ہنسنے لگے لوگ حیران ہو گئے کہ مواویہ گالیاں سن کر ہنستا ہے تو معاویا نے کہا یہی میں نے پیغمبر کا طریقہ پایا آمد. میرے دوست اتنا حلیم آدمی اور حدیث میں آتا ہے کہ احلم من امتی معاویہ میری امت کا بہت بڑا حلیم معاویہ بن ابھی سفیان ہوگا حضرت معاویہ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب معاویہ پیدا ہوئے تو ان کے سر کو دیکھ کر ایک کیا بشناس نے کہا کہ یہ یہ نوجو یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ پوری عرب قوم کا سربراہ ہوگا اور دنیا اس کی سرداری کو تسلیم کرے گی آپ نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان انہوں نے غزوہ احد میں حضور کا مقابلہ کیا غزوہ خندق میں حضور کا مقابلہ کیا میرے دوستوں کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے جو بتا سکے کہ غزوہ احد میں حضرت معاویہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا خندق نے کلمہ نہیں پڑا تھا باپ مشرقوں کی طرف سے نبی کا مقابلہ کرتا ہے اور مشرقوں کی فوج کا چھپا سلار ہے لیکن بیٹا ایک جنگ میں بھی پیغمبر کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار اٹھا کر نہیں آیا یہ حضرت معاوضیہ کی سلیم الفطرتی تھی کیا جس کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ شریک ہو کر معاویہ نہیں آئے میرے دوستو حضور علیہ السلاۃ اسلام کا یہ دور اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت معاویہ کو بھیجا گیا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ قذاب کو قتل کیا گیا جنگ یمامہ ہوئی سات سو سا قرآن کے کاری شہید ہوئے اس جنگ کے اندر آپ نے آج تک صرف یہ سنا ہوگا کہ واشبن حڑب نے جمامہ کے اندر حضرت واشبن حڑب نے مسلمہ کو قتل کیا لیکن میں ودایا ٹکریواج آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس میں لکھا ہے کہ کتابوں میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ وہ شبن حرف کی بجائے مسائل کو قتل کرنے والا معاویہ بن ابھی سلجھانا میرے دوستوں یہ بھی روایت اسی کتاب میں موجود ہے اور حضرت معاویہ نے جنگ یمامہ میں ایسے بڑے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے کہ انسانی عصل حیران ہو جاتی ملک شام میں حضرت معاویہ گئے کلوں کے قلعہ فتح کر کے رکھے اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی تکریم فر... فرمائی بڑی عزت فرمائی اور یہ عزت افزائی کی بات ہے ابو سفیان بھی ان کے ساتھ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا تقریبا سوا دو سال دور ختم ہو گیا اس کے بعد حضرت عمر فاروق آئے حضرت عمر فاروق نے آتے ہی سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اردن کا گورنر مقرر کیا اگر میرے, با... میرے دوست کو ایک بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ ایک آدمی پیغمبر کے دور میں حضور علیہ السلام کی وحی کا کاتل ہے اور جب آپ کا دور ختم ہو گیا تو وہ آپ کے خلیفہ ابو بکر کے دور میں وہ ملک شام کی ایک لڑائی کا سفا فرار ہے اور اس کے بعد جب دوسرے خلیفے عمر فاروق آئے تو آتے ہی ان کو گورنر مکر کر دیتے ہیں اس کے بعد جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان نے شام کے ساتھ مصر کے علاقے بھی حضرت معاویہ کو گورنر کی عطا فرما دی اور اس کے بعد بیس سال تک حضرت میرے معاویہ گورنر رہے میں تحران ہوتا ہوں کرتی ہو اس لیے کہ معاویہ کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر کرم تھی جس پر نبی کی نظر کرم ہو جائے ساری دنیا ایک طرف ہو کر اس کا بال بھی بگاڑ نہیں سکتی میرے دوست حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلامی تاریخ کا ایسا عظیم انسان ہے حضورت و اسلام نے فرمایا ابل الجشن یغز البحرا فقد او الجنہ میری امت میں وہ آدمی جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے میں آج تاریخ کے طالب علموں سے میں عام لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں اور معاویہ پہ اعتراض کرنے والوں مجھے بتاؤ کیا بخاری شریف کی یہ روایت نہیں ہے کہ جو آدمی پہری لڑائی کا آغاز کرے گا اس پہ جنت واجب ہو چکی ہے مجھے بتایا جائے کہ کون ہے دنیا کا وہ انسان جس نے سب سے پہلے پہری بیڑا تیار کیا جس نے سب سے پہلے یورپ کو فتح کرنے کے لیے افریقہ پہ اسلام کا پچم لگانے کے لیے جس نے حضرت عثمان کے دور میں عثمان سے آ کر کہا امیر مجھے اجازت دو میں یورپ میں جا کر نبی کا پیغام پھیلاؤں انہوں نے کہا کیسے جاؤ گے تو فرمانے لگے مجھے اجازت دو. حضرت عثمان نے اجازت دے دی اجازت دینے کے بعد کیا ہوا سب سے پہلے بحری بیڑے کا آغاز ہوا اور ایک انگریز اب ایک انگریز فرائس اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت اپنے شام کی گورنری کے دور میں جب بحری بیڑا بنایا تو پوری دنیا یورپ کو حیران کر دیا معاویہ کا بحری بیڑا جب سمندر میں اترا تو ساری دنیا شسدر رہ گئی کہ ایک ایسا آدمی جو, جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے ہم جسے بڈو کہتے تھے وہ اس قوم کا آدمی اتنا بڑا بحری بیڑا پیار کر کے اپنے اسلام کو مدینہ سے نکال کر یورپ میں لے آیا یہ معاویہ کی جاتی میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو میں کس لیے کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا دور حضرت معاویہ کی ذات کا ہے اس لیے کہ خلاف راشدین کے دور میں بیس سال تک حضرت معاویہ شام کے گورنر رہے کس کے گورنر رہے شام کے شام کے گورنر بیس سال تک حضرت معاویہ رہے اور اس کے بعد حضرت علی مر حضرت عثمان شہید ہو گئے اب یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ سن کر میں آگے چلتا ہوں حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ان کو شہید کس نے کیا ان کو بلوائیوں نے شہید کیا ان کو منافقوں نے شہید کیا ان کو عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد پھر کیا ہوا چاہیے یہ تھا کہ ان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جاتا لیکن ان کا قاتل مالک استر نقی ان کا قاتل کناما بن بشر یہ سارے کے سارے حضرت علی المرتضی کی فوج میں خفیہ طریقے سے شامل ہو گئے اور اتنے لوگ اس لیے کہ مصر سے یہ سارے بلوائی آئے تھے مصر سے منافق آئے تھے مصر سے پارٹی آئی تھی اور آہستہ آہستہ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئی حضرت علی متدا رضی اللہ تعالیٰ تھے اسلام کے پابند تھے علی اسلام کا شرائی تھا لیکن آہستہ آہستہ جب وہ فوج میں شامل ہو گئے معلوم نہ ہو سکا کہ یہ قاتلان عثمان ہے میرے دوستو اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی نے عثمان آپ کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں آپ ان کو نکالو یا ان کو ہمارے کرو ہم اس کا اس کے اتفاق کا مطالبہ کرتے ہیں حضرت علی المرتضا کے ساتھ حضرت صدیقہ کا اختلاف ہوا اسی بات پہ اور اس کے بعد میں موضوع کی طرف آتا ہوں حضرت معاویہ کے ساتھ اختلاف ہوا ایک آدمی کو بشیر انصاری بشیر بن نومان نومان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ جا کر ملک کے شام میں دیکھو کہ معاویہ کیا کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا چاہتے ہیں تو نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب میں ملک شام گیا تو کی جامع مسجد میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساٹھ ہزار آدمی جامع مسجد کے شہر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہو کر حضرت عثمان غنی کا خون آلود کرتا لے کر کھڑا ہے اور دوسرا آدمی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر کھڑا ہے اور جس وقت ساٹھ ہزار شیوخ کے سامنے اس میں وہ کٹی ہوئی انگلیاں دکھائی اور عثمان کے خون آلود کلیس جب جس وقت لہرایا تو سارے مجمے سے آواز آئی ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم بستر پہ نہیں سوئیں گے ہم کنگھی نہیں کریں گے ہم تیل نہیں لگائیں گے ہم ایش نہیں کریں گے جب تک عثمان کے ایک ایک قاتل کو چن کر ہم قتل لگا دیں یہ انہوں نے عرد کر لیا نعمان بن مشیر واپس آئے حضرت علی سے کہا اے علی المرتضی آپ کو معلوم نہیں امیر معاویہ کا کوئی دخل نہیں رہا بلکہ ملک شام کے جتنے بڑے بڑے رواص ہیں بڑے بڑے مجاہد ہیں تمام نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم قاتل عثمان سے بدلہ لیں گے اور آپ کی فوج میں قاتل عثمان چپ کے داخل ہو چکے ہیں آپ ان کو سمجھائیں آپ حضرت معاویہ کے ساتھ اس طرح سختی نہ کریں حضرت علی المرتضا ابھی خاموش تھے وہ مالک استرقی جو قاتلی نے عثمان کی پیروی کر رہا تھا جو صحابی نہیں تھا وہ باہر نکلا اس نے کہا ایریل مرتضیہ یہ بچنومان مشیر معاویا سے سنا کرایا ہے یہ نعوذ باللہ پیسے لے آیا ہے آپ کو غلط باتیں بتاتا ہے مجھے ملک کے شام بھیجو میں دیکھتا ہوں کیسے معاویا بیث نہیں کرتے کیسے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد یہی وجہ سی جس کی وجہ سے اختلاف شروع ہوا جس وقت انہوں نے کہا کہ عثمان کے قاتل جب تک پکڑے نہ جائیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی تو اسی فوج میں سے 20 ہزار آدمی باہر نکلے حضرت علی کی فوج کی تعداد 80 ہزار تھی 20 آدمی باہر نکل کر کہنے گئی ہم سارے عثمان کے قاتل تھے. وہ بلوائی تھے وہ منافق تھے وہ کون تھے وہ وہی کوفی تھے یہی تھے یہی بات ذرا سمجھیں میں بات کیا کرتا ہوں وہ کون تھے وہی لوگ تھے حضرت علی کا نام لینے والے اور علی کا اپنے آپ کو عاشق کہنے والے اپنے آپ کو شیان علی کہنے والے اپنے آپ کو اسی لیے نازل بلاگا کا خطبہ اٹھا کر دیکھو حضرت علی فرماتے ہیں ایشیا علی تم نے مجھے دھوکہ دیا ایشیا نے علی تم سے زیادہ زلیل کوئی نہیں ایشیا نے علی تم سے بہتر معاویہ ہے تم سے بہتر معاویہ کے ماننے والے تم نے ہر قدم پہ دھوکہ دیا جاؤ حضرت حسن نے جو خطبہ دیا وہ نہ البلاغہ میں اٹھا کر دیکھو وہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں نے علی تم نے میرے باپ کو قتل کیا تم نے مجھے تنگ کیا تم اہل بیب کے دشمن ہو تم بدترین لوگ ہو عناج البلاغہ میں یہ روایت موجود انہوں نے یہ کیوں کہا کہتے تھے ہم بیس ہزار عثمان کے قاتل ہیں لیکن وہ معاویہ تھا وہ کوئی بزدل آدمی نہیں تھا میرے دوست اور علی کو بزدل کہنے والا پیر علی بھی بزدل نہیں تھا بزدل تم ہو زلیل تم ہو جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کو قتل کیا اور کہتے ہیں کہ ہم قاتلین عثمان ہیں وہی لوگ بزدل تھے لیکن یہ کہہ کر تو بات نہیں بن جاتی جس وقت حضرت معاویہ کو اس بات کا پتہ چلا تو معاویہ نے کہا کہ ایک طرف علی ہے دوسری طرف میں ہوں یہ جچتی نہیں ہے کہ میں علی کے مقابلے میں آؤں چاہیے یہ کہ جو عثمان کے قاتل ہیں صرف ان کو چن چن کر ہم نے لانا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کو سے بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے ساٹھ ہزار کا لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کر کے وہ کوفہ کی طرف آئے ساٹھ ہزار کیوں لشکر آیا بھائی حضرت معاویہ وارث تھے حضرت عثمان تھی. حضرت عثمان کے سکے چچا زاد بھائی تھے حضرت معاویہ حضرت معاویہ کو شرم حق بنتا تھا کہ عثمان کے قاتلین سے کساس کا مطالبہ کریں وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تھے اور جس وقت وہاں آئے ملک کے شاہ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے سفیم کا مقام وہاں آئے ادھر حضرت علی المرتضی کے ساتھ اسی ہزار فوج ہیں وہ بھی آئی حضرت معاویہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کوئی لڑائی نہ ہو اس لیے کہ دوسری طرف بھی صحابی ہیں اس طرف بھی صحابی ہیں دونوں فوجیں آ گئیں ایک طرف حضرت معاویہ کی فوج ہے ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے دونوں فوجیں آ گئیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اہم المومنین علی المرتضی عثمان کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے حضرت علی نے فرمایا کہ میں عثمان کے قاتلوں کو کیسے سپرد کر سکتا ہوں حضرت معاویہ نے جس آدمی کو بھیجا کہ جا کر حضرت علی سے ملو اس آدمی کے سامنے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم عثمان کو قتل کرنے والے ہیں کسی میں جرت ہے تو ہمارے ساتھ بدلہ کر کے دکھائے حضرت علی نے فرمایا دیکھو یہ اتنے سرکش ہیں یہ میرا مان لیتے ہیں یہ میرے منہ پر اونچی باتیں کرتے ہیں ان کو میرا کوئی حیا نہیں ہے میں ان سے کیسے بدلہ لے کر حضرت علی نے یہ بات فرمائی اور اس کے بعد میرے دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اسی گفتگو کے بعد تحریری گفتگو ہونے لگی ایک طرف حضرت معاویہ نے رکا لکھا دوسری طرف حضرت علی المرتضا کی طرف سے رکا لکھا گیا دونوں طرف سے صحابی مقرر ہو گئے دونوں طرف جس وقت رکے بازی تین مہینے تک رکے بازی ہوتی رہی یہ بھی دیر میں رکھے تین مہینے تک کوئی لڑائی نہیں تھی تین مہینے کے بعد تین آدمی مقرر کیے گئے کہ وہ سلاح کرائیں گے ان آدمیوں میں حضرت امر بن آس تھے حضرت ابو مساشہی رضی اللہ تعالیٰ تھے اور تیسرے آدمی تیسرے بھی ایک صحابی تھے تینوں آدمی صلح کے لیے درمیان میں آ گئے کہ اب ہم صلح کرتے ہیں تینوں آدمیوں نے بیٹھ کر ایک جگہ فیصلہ کر لیا ایک جگہ فیصلہ کر لیا کہ لڑائی نہیں ہو, ہوگی جو عثمان کے قاتل ہیں ان نے عثمان سے حضرت معاویہ علیحدہ بدلہ لیں گے اس آپس کی فوجوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی یہ فیصلہ طے ہو گیا رات کو جب فیصلہ طے ہو گیا اور تینوں آدمیوں میں سے ایک صحابی حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا دوسرا حضرت علی کی فوج کی طرف چلا گیا اور جا کر دونوں نے فوجوں میں صلح نامہ پڑھ کر سنا دیا کہ جناب اس طرح صلح ہو گئی ہے یہ بات ہو گئی یہ معاملہ طے ہو گیا قرآن کو ہم نے درمیان میں ضامن مانا ہے اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اسمانے گنی مظلومن قتل کیے گئے ہیں اس لیے ان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے گا لیکن اس موقع پر نہیں ابھی یہ فوجیں منتشر ہو جائیں اس کا بدلا بعد میں ہوگا یہ فیصلہ طے ہو گیا جس وقت یہ فیصلہ طے ہو گیا تو وہ عبداللہ ابن سبا جو کوفہ میں گیا ہی اس لیے تھا کہ صحابہ کی لڑائی کرائی جائے جو اسی لیے مالک اس استعمال بیٹھا تھا اور اپنے ساتھیوں کو حضرت علی کے ساتھ اوپر اوپر سے وہ کہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ملا دیا تھا انہوں نے آپس میں اسی وقت میٹنگ کی انہوں نے کہا اگر یہ بات مسلمانوں کی صلاح ہو گئی معاویہ اور علی آپس میں بھائی بھائی بن گئے یا اس طرح یہ تو پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں علی بھی صحابی ہیں معاویہ بھی صحابی ہیں تو پھر ہماری دال نہیں گلتی اس لیے کہ معاویہ نے ہم سے بدلا تو ضرور لینا ہے چلو آج بدلا نہیں لے گا کل کو اکیلا بدلا لے گا ہم علی کو آگے کریں ہم یہ کیوں نہ بتائیں کہ معاب علی کے مقابلے میں آیا ہے اس لیے راتوں رات کوئی ایسا کام کر دیا جائے تاکہ یہ نامہ بالکل ختم ہو جائے چی رات کی تاریکی میں رات کی تاریکی میں منافقوں کا ایک گروہ مالک اشتر کے ایک ساتھ ساتھیوں کا ایک گروہ حضرت علی کی فوج میں آیا دوسرا گروہ حضرت معاویہ کی فوج کی طرف چلا گیا اور حضرت علی کی فوج میں جو گیا رات کا اندھیرا تھا اس نے رات کے اندھیرے میں دوسرے, دوسرے فریق کی طرف دوسری فوج کی طرف تیر اندازی شروع کر دی اور جو دوسرا گروہ وہاں بھیجا تھا اس نے وہاں سے تیر اندازی شروع کر دی دونوں میں تیر اندازی شروع ہو گئی اس گروہ نے حضرت علی کی فوج کو آواز دے کر کہا دیکھو معاویہ نے ہم پر حملہ کر دیا اور اس گروہ نے حضرت معاویہ کو آواز دے کر کہا دیکھو علی نے ہم پر حملہ کر دیا اس حملے کے نتیجے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں قتل و غارت ہوئی لڑائی ہوئی مسلمان آپس میں شہید ہوئے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے میں آپ سے پوچھتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں اس میں معاوضیہ اور علی کا کیا قصور ہے <سؤال> <سؤال> کوئی ہے کسور <کہ سؤال> اگر آج کوئی کہے کہ دیکھو جی معاویہ نے علی کے ساتھ لڑائی کی ہے اس لیے لڑائی علی کے ساتھ کی ہے کہ تمہاری شرارتوں کا نتیجہ ہے تم اور ان منافقوں نے لڑائی کرائی ان کوفیوں نے لڑائی کرائی جو عبداللہ ابل صبح کی پارٹی کے تھے جو مالک استر کے ماننے والے تھے جو عثمان کے قاتل اور اس رات کی تاریخی میں جنگ ہو گئی اور اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے بڑے بڑے جلیل قدر صحابی اس جنگ میں شہید ہو گئے صبح ہوئی ہر صحابی نے حضرت علی اپنی جگہ پہ افسوس کر رہے ہیں حضرت معاویہ اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کیوں اشدہاری روحما ابین آپس میں رحم دل تھے اور رحم دل اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو وہ رحم دل ہے اور اس کے بعد میرے دوست میں ایک بات چھوڑ گیا جس وقت تین مہینے تک رکے رکے بازی ہوتی رہی تو اسی تین مہینے کے دوران کیسرے روم کو جو روم کا بادشاہ تھا اس کو پتا چلا کہ علی المرتضی حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے ہیں اس نے حضرت امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے معاویہ اگر تم چاہو تو میں آپ کے ساتھ مل کر علی کی خلافت کو ہم ختم کر دیں اور آپ کو علی کی خلافت لے دیں آپ اگر چاہیں میری امداد کی ضرورت ہے تو میں آپ کی امداد کرتا ہوں کیسر روم نے اپنے قاصد کے ذریعے یہ خط لکھا ساری کتابوں میں سیا کی کتابوں میں بھی یہ خط موجود ہے جب وہ خط آیا تو اس کا جواب معاویہ نے کیا دیا اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں علی کی محبت نہ ہوتی علی کے ساتھ تعلق نہ ہوتا روحما ابین کی تفصیل اگر غلط ہوتی تو معاویہ اس کیسر روم کے ساتھ مل جاتے لیکن قرآن کہتا ہے روحما ابین ہم اشد اول الکفار کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اس لیے کہ کیسر روم کافر تھا ان کے مقابلے میں اب دیکھو سخت کیسے ہوتے ہیں اور آپس میں روحما ابین آپس میں یہ رحم دل کیسے ہوتے ہیں جس وقت حضرت معاویہ کو خط ملا تو حضرت معاویہ نے کہا کاشد اگر میرے پیغمبر کی شریعت میں کاشت کو قتل کرنا جہد ہوتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اور اس کے بعد کہا اور روم کے کتے اس جواب میں جو خط لکھا اس میں لکھا تھا اور روم کے کتے اگر تو اپنی حرکتوں سے بعد نہ آیا تو میں تجھے روم کا جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا اور اگر تو نے آئندہ کوئی ایسی جسارت لی تو میں اپنے چچا چچاد بھائی علی کے ساتھ مل کر لڑوں گا اور سب سے پہلا سپاہی علی کی فوجوں سے میں ہوں گا جو تیری طرف تیر اندازی کرے یہ حضرت, حضرت معاویہ کا خطبہ تھا ساری شیعہ کی کتابوں میں یہ خط موجود ہے میں پوچھتا ہوں کہ اشدا الکفاری روحماؤ بینہم کی تفصیل اس سے زیادہ تب کہاں ہاں کیا روحاماؤ بینہم نہیں ہے کیا صحابہ میں آپس میں محبت نہ تھی کیا آپس کا تعلق نہیں تھا اور تعلق کتنے کہتے اور اشدا الکفار جب کافر کا معاملہ آیا تو حضرت معاویہ نے کہا میں اپنے چچاذات بھائی علی کے ساتھ مل جاؤں گا اور مل کر اس کی فوجوں میں شامل ہو کر تیری طرف تیر اندازی کروں گا اور تجھے چلا ہوا روم کا کوئلہ بنا حضرت معاویہ کی اتنی گرددار آواز پوری دنیا کو حیران کرتی تھی. میرے دوستو یہ وہی دور تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ آپس کی لڑائی ختم ہو گئی اس شرط پہ ختم ہوئی لڑائی اس شرط پہ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حضرت معاویہ نے فرمایا حجاز اور یمن کے تمام علاقے وہ آپ کے پاس رہیں اور ملک شام اور ترکستان اور کابل تک حکومت یہ ہمارے پاس رہے اختلاف ختم ہو گیا جھگڑا ختم ہو گیا رہنے لگے کچھ عرصے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور ان کے بعد خلیفہ حضرت حسن بنے حضرت حسن چھ سال تک خلیفہ رہے میرے پاس وہ کتاب موجود ہے چھ چھ ماہ تک خلیفہ رہے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے میرے پاس جس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آخری خطبے میں فرمایا اے حسن جب معاویہ کا ساتھ تیرا معاملہ آئے تو سنا کرنے میں کبھی تاخیر نہ کرنا یہ حضرت علی المرتضی کا خطبہ موجود ہے چنانچہ چھ مہینے کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جس وقت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد حضرت معاویہ تن تنہا پوری دنیا کی اسلامی حکومت کے سربراہ بنے اور اس کے بعد حضرت معاویہ انیس سال تک حکمران رہے اس کے بعد انیس سال تک حکمران رہنا کوئی معمولی بات نہیں ملک کے شان سے لے کر عرب سمیت کہاں ترکستان کہاں چین کہاں مصر کہاں کابل اور کاش کی بستیاں اور کہاں بخارا کے علاقے اور کہاں پرتگال کی ریاستیں میرے دوستو یہ معاویہ کی بات تھی جس نے افریقہ پہ قبضہ کیا تھا جس نے ہندوستان کے دریائے سندھ کو عبور کر کے دریائے ہندوستان کے دروازے پہ آ کر دستک دے کر اسلام کو یہاں پھیلایا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں صرف سندھ کے ابتدائی علاقے میں اسلام پہنچا تھا لیکن اے معاوضہ تیری عظمت و تقدس پہ قربان جاؤں کہ ملتان سے آگے پورے دلی تک اور آگے چاٹ گام کی پہاڑیوں تک اسلام پہنچانے والا میری معاوضہ میرے دوستو اسلام آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یورپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ڈہری بیڑا تیار کیا تھا لیکن حضرت معاویہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اپنی فوجی کونسل سے مشورہ کیا اس کونسل میں کون لوگ تھے حضرت معاویہ کی ایک مجلس سے مشاورت تھی یہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں یہ جو پارلیمنٹ جسے کہا جاتا ہے اس پارلیمنٹ کا وجود دنیا میں سب سے پہلے حضرت معاویہ نے کیا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ ع حضرت ابوضل رضی اللہ تعالیٰ ع حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما یہ تمام صحابی حضرت امیر معاویہ کی فوج حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی مجلس سے مشاورت کے ممبر تھے ان سے مشورہ ہوتا تھا حضرت معاویہ نے مشورہ کیا کہ ہم, ہمیں چاہیے کہ کیسے روم کو ختم کر دیا جائے روم کی سلطنت اس دور کی سب سے بڑی سلطنت تھی حضرت معاویہ اس سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے میدان میں آئے اور معاویہ کو برا کہنے والوں مجھے بتاؤ وہ کون سا آدمی تھا جس نے بر آدم افریقہ پہ جس نے شمالی اور جنوبی افریقہ کے جنگلات کو عبور کر کے سمندروں کا سینہ چاک کر کے جو آگے نکلا اور اسی کے بھیجا ہوا ایک صحابی میرے دوستوں حضرت زہر بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ نے بھیجا کہ جا دنیا کے جس خطے تک تم پہنچ سکتے ہو جا کر میرے پیغمبر کا اسلام پھیلاؤ کتابوں میں لکھا ہے حضرت زہر بن قاب افریقہ کو عبور کر کے روڈوس اور سائیکلیا کے علاقے کو عبور کر کے ایک ایسی جگہ پہ, پہ, پہ پہنچے جہاں زمین کا آخری آ گیا تھا اور اس جگہ پہ حضرت زہر نے سجدہ کیا اور کہا اے اللہ اگر زمین اس سے اگے ہوتی آبادی سے اگے ہوتی تو میں معاویہ کی قیادت میں وہاں بھی تیرے پیغمبر کا اسلام پہنچا میرے دوستو دنیا کی اتنی بڑی سلطنت قائم کرنے والا قرآن دکھنے والا اور پیغمبر کا سالہ پیغمبر کی پچھارتے پانے والا قرآن سے فضیلت حاصل کرنے والا کیسہریا جیسے دنیا کے سب سے بڑے شہر کو فتح کرنے والا معاویہ کیساریا آج لوگ کہتے ہیں نیو جارک بڑا شہر ہے کوئی کہتا جناب کلکتہ اور کوئی کہتا لندن دنیا کا بڑا شہر ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر ایک ہی گزرا ہے جسے کیساریا کہتے ہیں جس شہر کے اندر رات کو چوکی داروں کی تعداد ایک لاکھ ہوتی تھی اور جس کے شہر کے بازار تین سو بازار جس شہر کے جس ملک جس شہر کے بازار تھے تین سو اور اتنا بڑا ملک تھا اتنی بڑی سرائے تھیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چالیس ہزار صحاب، صحابہ کو سپاہیوں کو اس شہر کے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا اور معاویہ کے تقدس پہ قربان جاؤں کہ اس کے چالیس ہزار صحابہ نے کیساریا کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے مرکز کے اندر اسلام کا پرچم گاڑ دیا کیساریا کو فتح کیا اور اس کے اسی کیساریا کا علاقے کو بعد میں فتح قبرص کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ترکستان کو فتح کیا یہ ترک ایک لاکھ ترکی مقابلہ کرنے کے لیے حضرت معاویہ کا لیکن معاویہ نے تین مہینے کا محاصرہ کرنے کے بعد ترکستان کے پرہچے اڑا دیے اور یہاں بھی اسلام کا پیغام جاری کر دیا اور اس کے بعد معاویہ کی فوجیں بخارا میں پہنچی معاویہ کی فوجیں کابل میں پہنچی معاویا کی فوجیں بلف کے علاقے میں پہنچی معاویا کی فوجیں خراسان کو عبور کرتی ہوئی چین کے ساحل تک گئی اور وہاں نبی کا پیغام اور اسلام پہنچایا میرے دوستو ما, یہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا نام دفتر میں رجسٹ کر, رجسٹر کرنے کے لیے سب سے پہلا یہ کام حضرت معاوضہ نے شروع اور اس کے علاوہ یہ خانہ کعبہ کا جو غلاف خانہ کعبہ کو پہنایا جاتا ہے اس غلاف کی ابتدا حضرت امیر معاوضانے کی اور اس کے علاوہ میرے دوستو یہ جو مساجد ہیں ان مساجد پر حضرت معاویہ کے دور سے پہلے مینار نہیں ہوتے تھے حضرت معاویہ نے مساجد پر مینار قائم کی اتنی بڑی باتیں جو آدمی مساجد پہ مینار قائم کرنے والی تاکہ اللہ کا گھر دنیا میں نمایاں ہو اس کو قائم کرنے والا معاوضہ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کا غلاف لگانے والا معاویہ کیسالیہ کو فتح کرنے والا معاوضہ اور حضرت حسن اور حسن کو دس دس لاکھ روپیہ سالانہ وظیفہ دینے والا معاوضہ اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو روشن کرنے والا معاوضہ اور نپولین نے جو کہا تھا کہ مسلمانوں نے نصف صدی میں دنیا کے نصف حصے پر حکومت کی ہے وہ صرف حضرت معاوضہ کے دور کے بارے میں کہا نصف دنیا کے نصب حصے حکومت کرنے والا ایک تھا اتنی بڑی زبردست حکومت اتنی بڑی طاقت اور کتابوں میں زکری نسولی ایک عرق مورخ ہے بہت بڑا وہ لکھتا ہے کہ جس وقت کیسر روم سے مقابلے کا موقع آیا تو یہ مہم حضرت معاویہ کے دور کی سب سے بڑی مہم تھی لوگوں نے کہا معاویہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کیسر روم اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے تو معاویہ نے کہا کوئی بات نہیں حضرت معاوضیہ نے 20 ہزار فوجیوں کی ایک کھیپ افریقہ کے جنگلوں میں بھیجی آہا۔ سبحان اللہ افریقہ کے جنگلوں میں بھیجی اور انہیں کہا کہ جنگلوں کے درخت کاٹ کر بحری جہاز بنائے جائیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے تین مہینے میں ایک ہزار سات سو بحری جہاز اس کی فوج نے بنائی اور ایک ہزار سات سو بحری جہازوں کا وہ ایک بحری بیڑا تیار ہو گیا اور اس کو سمندر کے اندر جب ڈالا تو پوری دنیا ورطہ حیرت میں رہ گئی اور وہ کیسر روم اس کے پاس کل چھ سو بحری جہاز تھے اور حضرت معاویہ کے پاس ایک ہزار سات سو بحری جہاز تھے میرے دوستو حضرت معاویہ کی فوجیں بحری جہازوں میں بیٹھ کر جس وقت سمندر کا سینا چاک کر کے یورپ کے اندر آئیں اور اس نے یورپ کو بتا دیا کہ اسلام کے علمبردار اس طرح ہوتے ہیں کیسرے روم کی حکومت کے پرخچے اڑا دیے رومیوں کی سلطنت تباہ و برباد کر دی اور روم کے اندر اسلام کی حکومت کا پرچم میرے دوستو اتنا بڑا اسلام کا حکمران پھر حرام بھی ہوتی ہے کہ تاریخ اس کی مخالفت کیوں کرتی ہے اس لیے یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں سب سے بڑی تاریخ کی کتاب تاریخ تبری ذہن میں رکھیں یہ سب سے پہلے تاریخ لکھی گئی سب سے پہلے ایک تاریخ تبری لکھی گئی ہے ایک تاریخ مسعودی لکھی گئی ہے ایک تاریخ ابن کثیر کی تاریخ القامل کامل لکھی گئی ہے اور یہ جو تاریخ تبری ہے اس کا عربی میں اصل نام تاریخ الامم والملوک ہے یہ تاریخ کی تین بڑی بڑی کتابیں اور اس کے علاوہ یہ تین کتابیں کہاں سے لکھی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ جہاں آ کر حل ہوگا یہ تین کتابیں لکھنے والے تینوں شیعہ ہیں جی تینوں کتابیں لکھنے والے کون ہیں شیعہ تینوں کتابیں لکھنے والے شیعہ نے یعنی اس وقت یہ کتابیں لکھی جب بنو عباس کی خلافت اور بنو عباس کے وہ تھے جو صحابہ نہیں تھے نہ تابعی تھے بلکہ وہ دور کافی گزر چکا تھا دو سو چالیس ہجری میں تاریخ تبری لکھی تھی تو دو سو چالیس تیبری ہجری تک صحابہ تو ختم ہو گئے تھے تو بنو عباس کے وہ خلافہ تھے جن کو ذاتی طور پر بنو میاں سے دشمنی تھی کہ ان کی سرداری کیوں قائم ہے وہ پہلے بھی مخالفت تھی حضور کے آنے کی وجہ سے خاندانوں کی مخالفت ختم ہو گئی تھی حضور نے رشتہ داریاں کرائی تھیں جب آپ کا دور ختم ہو گیا مخالفت دوبارہ آئی تو بنو عباس کے دور میں یہ تین تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں اور تینوں لکھنے والے شیعہ محقق ابن جریر مسعودی کٹر شیعہ ہے اور اس کے علاوہ ابن اصیر جسے جس کی تاریخ القامل ہے یہ تینوں کتابیں شیوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں کہاں سے لکھی انہوں نے کہاں سے کن لوگوں سے لکھی کئی تو باتیں لوگوں کے سینا بسینا باتیں چلی جاتی تھیں کہ دیکھو بھی معاویہ ایسا تھا ہاں؟ عثمان ایسے تھے مواوی بنو میا کے خلاف پروفگنڈا تھا کئی وہ باتیں سینا بسینا آتی تھیں اور اس کے علاوہ ان کا ماخذ کیا ہے ان کا ماخذ لوت بن یا قلبی کی وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے اس نے واقعہ کربلا کے بعد کچھ یادداشتیں کاغذوں پر اور تختیوں پر رقم کی تھی. تختیوں پر کچھ یادداشتیں اس نے نقل کی لوت بن یحییٰ قلبی نے اور ابن ابھی مخنف قلبی نے اور حشام بن واقد نے اور واقدی مورخ نے یہ چار آدمی تھے ان چاروں آدمیوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے یادداشتیں اکٹھی کی اور اتفاق کی بات آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چاروں آدمی تھے یہ چاروں آدمی کیا تھے تھے اور یہ لوت بن یحییٰ جو قلبی ہے یہ مالک اس تر نقی کا پوتا ہے مالک اشترنگی وہ ہے جو حضرت عثمان کا قاتل ہے میرے دوستو ان کی کتابوں کے کو ماخذ بنا کر تاریخ کی کتابیں لکھی گی. اب میں اگر حضرت معاویہ کے خلاف یا حضرت عثمان کے خلاف کوئی بات کتابوں میں ملے ہمیں کیا اعتبار اس کا ہو سکتا ہے آج اگر کراچی کا کوئی مورخ یہ لکھے کہ حضرت معاویہ نعوذ باللہ بزدل تھے یا حضرت حسین باغی تھے تو اس کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس لیے کہ اس نے بھی ر... روافت اور خوارت کی آمیز شدہ کتابوں کا حوالہ لے کر حضرت علی اور حضرت حسین کے خلاف لکھا اور اگر لاہور کا کوئی مفکر حضرت معاویہ اور حضرت عثمان پہ تنقید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی حضرت موافیہ نے اپنے بیٹے کو ولی بنایا اللہ کے حضرت علی نے بھی اپنے بیٹے حسن کو ولی حد بنایا تھا اور جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیے حضرت عثمان نے اپنے رشتے داروں کو خلاف اپنے رشتے داروں کو حکومت پہ براجمان کیا تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضا نے اپنے رشتے داروں کو اپنے چچاذات بھائی عبداللہ ابن عباس کو ابید اللہ بن عباس کو کسم بن عباس کو ان کو تین بڑے بڑے صوبوں کا گورنر بنایا یہ سب باتیں کہتا ہے لیکن یہ اختلاف نمایاں کرنے کا کیا مقصد تاکہ صحابہ کا اختلاف ظاہر ہو جائے تاکہ حضرت علی اور حضرت حسین کو بھی نوز باللہ برا ثابت کیا جائے اور حضرت معاویہ اور حضرت عثمان کو بھی برا ثابت کیا جائے لیکن میرے جلال پور پیر والا کے بزرگوں دوستو نوجوانو حاصل بات یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کسی کتاب میں کسی چیتھڑے میں کسی مجموعے میں کسی مجموعے میں کسی دستاویز میں کسی حوالے سے کسی محرک سے دنیا میں ہو اس, اس ایسی ہر بات کو چوتے کی نوک سے ٹھکرایا جا سکتا ہے اور کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی بات ٹھیک ہے یہی عقیدہ رکھنا ہوگا اگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں تاریخ پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے تاریخ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر تاریخ ہے تو معاوضہ حضرت عثمان کے خلاف ہیں آدھی تاریخ ہے حضرت علی اور حسین کے خلاف ہیں اس لیے کہ روافض اور خوارج دو گروہ تھے خارجی گروہ بھی حضرت اسی زمانے میں پیدا ہو گیا تھا خارجی گروہ اسے کہتے ہیں جو حضرت علی کے دشمنوں کا گروہ ہے جس پہ ایک آدمی ابو لولو نے حضرت فاروق اعظم پہ حملہ کیا اور عبد الرحمان بن حضرت علی المرتضا پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا یہ ایک گروہ تھا اسلام دشمنوں کا اصل بات یہ ہے کہ صحابہ آپس میں محبت رکھتے تھے صحابہ کا آپس میں تعلق تھا حضرت معاویہ اہل بیت کی عزت کرتے تھے اہل بیت کا احترام کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اتنا عشق تھا کہ اپنے خلافت کے آخری دور میں وہاں تشریف لے گئے مدینہ منورہ اور حضرت عائشہ جی صدی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اما میں نبی علیہ السلام کے کپڑوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حضور کے موئے مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے جب حضور کے کپڑے دکھائے، آپ کی نبوت والی چادر دکھائی تو حضرت معاویہ چادر کو لے کر آنکھوں سے لگاتے تھے اور روتے تھے اور کبھی چادر کو اپنے سینے پہ ڈالتے تھے اور اس کے بعد چادر کا ایک کنارہ پانی میں بھگویا اور پانی میں بھگو کر اس کو نچوڑ کر جو پانی بچ گیا وہ اپنے جسم پہ من لیا اور آدھا پانی پی بھیار کہنے یہ میری بڑی سعادت ہے اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن آپ کے بال مبارک حضرت عائشہ صدیقہ سے مننت کے لے لیے اور کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ایک چادر مجھے حضور علیہ السلام نے دی تھی اور یہ منہ مبارک یہ ناخن میرے منہ پر میری آنکھوں پر کانوں پر رکھ دیا جائے اور چادر کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے تاکہ قیامت کے دن میں انہیں کپڑوں کی وجہ سے حضور کے عشق کی وجہ سے میری نجات ہو جائے یہ حضرت معاویہ کا عشق رسول تھا اتنا عشق تھا اتنی محبت تھی آپس میں بڑا تعلق تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گڑا کھود کر اس کے اندر داخل کر کے نعوذ باللہ مار دیا تھا یہ جھوٹ, اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح یہ جھوٹ ہے کہ حضرت موابی, حضرت علی حضرت معاویہ کو اور حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیا ممبر پہ دیا کرتے تھے جس طرح اس جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح اس بھی جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں یہ تمام ایسے ایسے جھوٹ جو اس دور کی راستی اور خارجی کتابوں سے منقول ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے میرے دوستو ایک اصولی بات دین میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کا تعارف ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل کرنا چاہیے نبی کے کلام سے حاصل کرنا چاہیے جو بات کسی ایک صحابی کی عظمت کو مجروع کرتی ہو اس کو گندی بکری میں ڈال دیا جائے وہ بات غلط ہو سکتی ہے وہ قصہ غلط ہو سکتا ہے اس کا بیان کرنے والا راوی کذاب اور بدان ہو سکتا ہے نبی کے صحابی کی کوئی شک شب و شبہ نہیں ہو سکتا بات ٹھیک ہے یہ اصولی بات ہے صحابہ کا آپس میں تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی آج کے رسول رہے ساری زندگی اسلام پہ عمل پیرا رہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ سے زیادہ حضور کی طرح نواز پڑھنے والا کوئی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یہ امام آمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی کہانی سنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت معاویہ ایسا عظیم انسان تھا کہ جس کے دور کو خلافت راشدہ کے دور سے تجویز دی جاتی ہے علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کو علافائے راشدین کے دور خلافت میں ذکر کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ خلافت جو چاروں خلافہ کے بعد قائم ہوئی یہ انہیں اصولوں پر کار بند تھی جن اصولوں پر ابو بکرو عمر اور عثمان و علی کی خلافت تھی میرے دوستو حضرت فاروق اعظم معاویہ کی تعریف کریں حضرت امام عامش تعریف کریں حضرت امام ابو حنیفہ حضرت معاویہ کی تعریف کریں اور سارے صحابی تعریف کریں اور سارے علماء تعریف کریں پیرا نے پیر ان کی تعریف کریں اور اس کے بعد سارے عبداللہ ابن مبارک سے ایک آدمی نے آکر پوچھا کہ حضرت معاویہ اور عبد عمر بن عبدالعزیز کے اندر دونوں میں کیا فرق ہے تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم معاویہ کی تشبیح عمر بن عبدالعزیز سے دیتے ہو حالانکہ کہ عمر بن عبد وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کا دور دوبارہ زندہ کیا تھا لیکن وہ صحابی نہیں تھے اس لیے عبداللہ بن مبارک نے فرمایا معاویہ اتنے عظیم انسان ہیں کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ مل کر جنگ ہنین میں حصہ لیا اس گھوڑے کے ناک میں جو جنگ کی لڑائی کی وجہ سے مائل इकट्ठी ہو گئی ہے عمر بن عبد اس مائل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے حالانکہ عمر بن کا کتنا بلند مقام ہے لیکن عبداللہ بن مبارک سمجھتے تھے کہ صحابی کی بڑی عظمت ہوتی ہے اور میرے دوستوں صحابہ پہ تنقید کرنا صحابہ کے بارے میں بحث کرنا بہت بڑا گنا ہے اپنے آپ کو میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو ہلاکت کی وادیوں میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو جہنم کے کٹہرے میں ڈالنا ہے اور صحابہ کا نام زندہ کرو صحابہ کی کہانیاں یاد کرو صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرو آج ہمیں صرف اس بات کا پتا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ نون کا ڈرامہ آتا ہے یا نہیں ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ کہانیاں اور اس کے علاوہ حکایت اور اداب ارض اور یہ ڈائجسٹ ان کی کہانیاں کیا ہیں اور روسوں کی کہانیاں اور کی شاعری اور جناب شکست ڈرامے ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کاش آج کے مسلمان کو آج کے نوجوان کو آج کے کاروباری آدمی کو رات کی تاریخی میں جب وہ اپنے بستر پہ سوتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں ابو بکر عمر کی خلافت کا نقشہ رکھے اپنے ذہن میں خالد ابن ولید کی یاد رکھے آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ خالد ابن ولید جس نے ایک سو پچیس لڑائیاں لڑی ہیں اور ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی ہے اس خالد ابن ولید کا کوئی نشان پاکستان میں نہیں حالانکہ نشان حیدر کے ساتھ نشان خالد بھی ہونا چاہیے چاہیے کہ نہیں چاہیے لیکن وہ کوئی نشان نہیں ہے اس لیے ہے جی اور کتاب شاہ خالد ابن ولید کے خلاف کتاب لکھی گئی ایسی کتاب پہ خدا کی کروڑ مرتبہ لامت اور جو, جو لکھنے والا ہے جو اس کو بیچنے والا ہے جو اس کو چھاپنے والا ہے جس جگہ پہ وہ کتاب جاتی ہے اور جو اس کو عزت و نگاہ اچھی اشرف کی نگاہ سے دیکھتا ہے تمام لوگوں کے خدا کی لاگت جو حضرت مو... خالد ابن ولید کے بارے میں کہتا ہے وہ خالد جو ر... افریقہ کی ایک لڑائی میں جب گیا تو اس کے ساتھ ساٹھ رسول اللہ وسلم کے صحابی ہیں ساٹھ آدمی لے کر ساٹھ ہزار کا مقابلہ کرنے کے لیے گیا پینتیس ہزار آدمیوں کو در... در... در... میدان سے بھگا دیا نو ہزار آدمیوں کو قتل کر لیا اور باقیوں کو گرفتار کر کے لے آیا ساٹھ آدمیوں کو لے کر وہ خالد ابن ولید اتنا عظیم انسان وہ خالد جس کے جس... جس... جس وقت خالد ابن ولید ایک قادسیا کی لڑائی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک دشمنہ کی فوج کا ایک بوڑھا خالد کے پاس آیا کہنے لگا خالد تیرا نام سن کر ہماری فوجیں جواب دے گئی ہیں وہ کہتی ہیں خالد کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتی لیکن میں ایک تجویز لایا ہوں اے خالد یہ میرے ہاتھوں میں زہر کی شیشی ہے اگر اس زہر کی شیشی کو پی لو اور بچ جاؤ اور تمہیں کچھ نہ ہو تو پھر میری ساری فوج نبی کا کلمہ پڑھ لے گی اور اگر تم نہ پیو گے تو ہم پی کر مر جائیں گے اور یہ اتنی سخت زہر ہے کہ آدمی وقت اس زہر کو تو مر جاتے ہیں خالد ابن ولید اتنا عظیم صحابی تھا کہ اس نے اس شیشی کو پکڑا بسم اللہ حضور اس میں ہی یہ کی حدیث اور پڑھ کر اس زہر کے اوپر پھونک مار کر ساری کی ساری شیشی اپنے منہ میں ڈال لی اور بوڑا کھڑا دیکھتا ہے تھوڑی دیر تک کچھ بھی جب نہ ہوا تو بوڑا بے ہوش ہو گیا اس کو ہوش آیا خالد تو شیشی پہ منتر کر لیا اور میرے تو کئی آدمی اس زہر کو سون کر مر گئے تو انہیں اس پہ دم کر دیا دروت پڑ دیا اس پہ نے کیا کچھ کر دیا خالد ابن ولید نے کہا اور بتوں کو پوجنے والے تجھے تیرے بتوں نے سکھایا ہے زہر مارتی ہے مجھے میرے مستفا نے سکھایا ہے کہ جب تک خدا نہ مارے دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں میرے دوست تو وہ عظیم انسان خالد ابن ولید ہمیں اس کی کہانیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہمیں اس کا کوئی پتا نہیں ہے ہم خالد ابن ولید کی کہانیوں کو نہیں جانتے کہتے ہیں جناب ہر سال پاکستان میں محرم کے موقع پہ لڑائی کا خدشہ رہتا ہے ہماری حکومت کو بھی بڑا اس میں انتظامات کرنے پڑتے پڑتے, پڑتے. میں نے ایک تجویز یہاں فیصل آباد میں پیش کی ہے یہاں وہ بھی پیش کرتا ہوں اگر کوئی رپورٹر موجود ہے تو لکھے ایک تجویز ہے میرے ذہن میں شیعہ سنی اختلاف بالکل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسی ہونی چاہیے تجویز کہ تاکہ بالکل شیا سنی اختلاف ختم ہو جائے بالکل وہ تجویز یہ ہے کہ جتنے پاکستان میں شیر ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے ایران بھیج لے جائے <سؤال> اور ایران کے جتنے سنی ہیں ان کو یہاں لایا جائے جھگڑا ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا <سؤال> <سؤال> اور پچھلے دنوں کی بات ہے یہ خمینی صاحب کا ماشاء اللہ بیان آیا تھا کہ صحابہ کرام نے وہ قربانیاں نہیں دی حضور اسلام کے لیے جو میرے لیے ایرانیوں نے دی ہیں اخبار ہاں میرے پاس اخبار میرے پاس بھی ہے تو یعنی اس نے کہا کہ صحابہ نے بھی وہ قربانیاں نہیں دی میں نے وہاں جمعہ بھی جواب دیا میں نے کہا خمینی صاحب اقل پہ تمہاری پردہ پڑ گیا ہے اور اتنی بھی سوچتے کہ تم تین سال ہو گئے وہ صدر صدام تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے چڑھا ہوا ہے کہ نہیں اس نے ناک میں دم کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا اور تلے ولے جتنے بھی ہیں ایران میں کوئی نظر آتا ہے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں میں نے کہا تین سال ہو گئے صدر صدام تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے اور تمہارے یہ ایرانی اس سے تو تیری جان چھڑا نہیں سکے اور تو صحابہ کی بات کرتا ہے جنہوں نے اس ایران کو اس مجوسیوں سے لے کر فتح کر کے مسلمانوں کو دیا تھا وہ صحابہ کرام جو ساتھ کی تعداد میں ساٹھ ہزار کا مقابلہ کرتے تھے جو ہتھیلیوں پہ جانے رکھ کر میدان میں آتے تھے اور جو دعا کرتے تھے کہ اللہ کل کو میں میدان جنگ میں آؤں تو کل کو میرے ہاتھوں سے تیرا سب سے بڑا دشمن قتل ہو دوسرا صحابی آمین کہتا تھا اور دوسرا صحابی پھر دعا کرتا ہے اللہ کل کو جب لڑائی ہو میں میدان جنگ میں جاؤں تو دشمن کو بہت بڑا تیرا دشمن وہ مجھے قتل کر دے میری گردن علاحدہ کر دے میری آنکھوں کو علیحدہ کر دے میرے کانوں کو کاٹ دے میرے ہاتھوں کو کاٹ سے میرے پاؤں کو کاٹ دے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اے اللہ تیرے دربار میں میرے ٹکڑے پہنچے تو میں فخر کروں کہ میں اللہ تیرے دین کے لیے کٹ کے آیا ہوں اور دو جب دوسرا دن ہوتا ہے تو اس جنگ جنگ شروع ہو گئی تو وہ صحابی جس نے دعا کی تھی کہ میرے ہاتھوں تیرا بڑا دشمن قتل ہو اس کے ہاتھوں سب سے بڑا دشمنوں کا سپہ سالار قتل ہوتا ہے اور قتل کرنے کے بعد جب جنگ ختم ہوئی وہ واپس آیا تو راستے میں کیا دیکھتا ہے جس جگہ پہ دعا کی تھی اسی جگہ پہ اس صحابی کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں ہاتھ ادھر پڑے ہیں آنکھیں ادھر پڑی ہیں ناک ادھر پڑے ہیں کام ادھر پڑے ہیں جن کو جس وقت صاحبی کے دیکھے قربان جاؤں اے میرے پیغمبر تیرے صحابہ پہ رو پڑا کہنے لگا اللہ تیری عزت کی قسم ہے اس کی دعا میری دعا سے اچھی تھی اے کاش میں بھی یہی دعا کرتا اور میرے بھی ٹکڑے اسی طرح ان کا مقابلہ یہ کرتا ہے آدم بو آدم خور جس کی نوقات کا کوئی پتا ہے نبات کا کوئی پتا ہے نذات کا کوئی پتا ہے یہ کہتا ہے صحابہ سے زیادہ ہائے میں نے وہاں بھی مطالبہ کیا کہ خمینی کے اثرات کو پاکستان میں بند کیا جائے پاکستان کا مسلمان کسی صحابی کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا چاہے ابو بکر صدیق سے لے کر واشی بن حرب تک کسی ایک ادنا صحابی کی گستاخی پر پاکستان کا مسلمان اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے خدا کی قسم ہماری ہمارے سروں کو کاٹ کر ہماری کھوپڑیوں کو بکھیر دیا جائے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی لیکن اس ملک کے اندر صحابہ کی عزت و ناموز کا اگر تحفظ ہو جائے تو یہ سودا ہمارے لیے کوئی مہنگا نہیں میرے نوجوان دوستو حضرت معاویہ کے نام پر جو آج آپ نے یہ مجلس قائم کی ہے آ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا کرے آپ کو اس مجلس کو قائم رکھنے کی توفیق دے اور میں دعا کروں گا کہ آئندہ سال اس سے بڑے وسیع پیمانے پہ معاویہ کانفرنس ملغیر پیمانے پہ کی جائے جو تعاون مجھ سے ہوگا انشاءاللہ کروں گا کانفرنس شائع کریں حسن معاویہ اتحاد کے نام پر مجھے پرسوں جنگ کے ساتھیوں نے بتایا میں انشاءاللہ وہاں بھی حضرت معاویہ کے فضائل کے سلسلے میں جا رہا اور کل کو چلوٹ ان جانا ہے اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی ہم ہسن مواوزہ اتحاد پر پندرہ ہزار بینر شائع کر رہے ہیں پندرہ ہزار چھوٹے چھوٹے شائع کر کے پورے شہر کے بچے بچے کے سینے پہ لگا رہے ہیں حسن اتحاد. حسن اتحاد. آپ بھی یہاں یہ کام کریں اور اس کے ساتھ میں اپنے ادارے کی طرف سے فیصل آباد سے ایک کیلنڈر سیدنا معاوضہ کے نام سے شائع کر رہا ہوں میں ان شاء اللہ وہ یہاں بھیجوں گا آپ اپنی دکانوں پر اپنے مکانوں میں اپنی بیٹھکوں پہ لگائیں اور لوگوں کو پڑھائیں حضرت کی حیرت تنگی خدمات تاکہ ایک مظلوم صحابی کی عظمت و نموز کے لیے حصہ لے کر ہم بھی اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر سکیں وہ آخر تعوان الحمدللہ للہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما اے اللہ اپنے حبیب کے سچ کے تمام نوجوانوں کو بزرگوں کو دوستوں کو حضرت معاویہ کا اور تمام صحابہ کا سچا عشق بنا اے اللہ حضرت معاویہ کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما تجھے معلوم ہے اے اللہ کہ حضرت معاویہ سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تیرے پیغمبر کا جلیل القدر صحابی تھا اے اللہ ہمیں اس کی محبت عطا فرما اللہ ہمیں اس, کا, اس, اس کے ساتھ عشق عطا فرما اللہ یہاں کے نوجوانوں کو صحابہ کا شیدائی بنا صحابہ کا عاشق بنا دن رات کا ترقی عطا فرما جن لوگوں نے اس جل سے کہ کیا ان کے اس انقاد کو قبول فرما جو لوگ دور دراز سے چل کر آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما تمام بیماروں کو شفاط فرما صلی اللہ تعالی عرخل کی محمد واری واری بیت والے مہینہ کرمیا تعلیم القرآن شرح والے دور میں مفت فلوم کرام کی, کی, کی تقاریب آپ کو مل سکتی ہے کسی نے بھرنے کا انتظام بھی ہے موقع پر تشریح ہے اور فائدہ اٹھائے وسلام بولنا چاہے فلو فاروقی صاحب کی اور بھی بہت ساری تقاریب آپ کو مل سکتی ہے چوبیس اور پچیس کو شیراب میں جسا ہو رہا ہے جامعہ فاروقیہ میں بہت سے آپ کے ساتھ بنائے گئے ہوں گے اور اٹھائیس شاہ باندھ کو سروارے پہ حضرت محلہ آخرا کا چینل گراج سیز کتاب گے